لوگ میرے استاد ہیں ان شاء اللہ خیرہ تعالی اب درس کا آغاز ہم کرتے ہیں سورہ انصال شریف تو دوبارہ سے ہم درس کا آغاز کرتے ہیں الحمد للہ رب والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحفظن الذين تفاروا سبقوا انهم لا يعجزون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا وصل تسليما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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد خدا بندی ہے سورہ انفال شریف کی آیت نمبر انسٹھ ولادین کا فرو سبلا اور ہر کافر اس گمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے بے شک وہ آجز نہیں کرتے یاد رکھیے اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو کافر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وادی بدر میں آئے ہیں ان سے کس طرح مقابلہ کیا جائے اور ان پر غالب ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے پلیز یہ بھی بتایا تھا کہ جو کافر آپ سے معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اب وہ کافر باقی رہ گئے تھے جو مکے میں تھے اور بدر میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی تھی اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بتا رہا ہے کہ یہ کافر جو بدر میں نہ آنے کی وجہ سے قتل یا گرفتار ہونے سے بچ گئے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ گئے وہ دنیا میں کسی اور موقع پر اللہ تعالی کی گرفت میں آئیں گے ورنہ آخرت میں تو بہرحال دایمی عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ایت نمبر 60 وعد لهم ما استطعت من قوه ومن مغنم رئبات تخيفون به عدو الله وعاده الله وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تم فی عم ان شی انبی دلہ ہی وقت اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھا دو جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہوگے دیکھیے اس سے پہلے آیت نمبر اٹھاون میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جو کافر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عہد شفنی کریں آپ بھی ان کا عہد ان پر پھینک دیں اور اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار مہیا کریں اور ایک قول یہ ہے کہ مارگائے بدر میں مسلمانوں نے اللہ تعالی سے مسلمانوں نے پہلے سے مقابلے کی تیاری نہیں کی تھی ہتھیار جمع کیے تھے نہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کا بندوبست کیا تھا ہنگامی طور پر اچانک ان پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی اور انہوں نے بغیر کسی تیاری کے مقابلہ کیا تھا اس لیے اللہ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کریں اور کفار سے جنگ کرنے کے لیے جس قدر ہتھیار سواریاں اور افرادی قوت مہیا کر سکتے ہوں وہ کرنے یہ ساحد میں یہ دلیل ہے کہ کسی مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اسباب کو جمع کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ توکل کا معنی ہی یہ ہے کہ اسباب کے حصول کے بعد نتیجے کو اللہ کا پر چھوڑ دیا جائے تو ہتھیاروں کو اپنے پاس رکھنا جمع کرنا جہاد کے لیے آلات کو اسلحے کو لینا یہ اللہ کا حکم ہے اب دیکھیے اس دور میں تیر اندازی نیزے بالے اور مطلب تلواروں سے مقابلہ عام طور پر ہوتا تھا اور ان کی بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں اس آیت پاک میں لفظی ترجمہ اگر دیکھیں تو اس طرح ہے کہ تم بقدر استطاعت ان سے مقابلے کے لیے قوت کو مہیا کرو تو اب اس ظاہر ہے کہ قوت سے مراد اسلحے کی تمام انواع اور اقسام ہیں پرسائد کے دو محمل ہیں ایک یہ کہ جن دشمنان اسلام سے تمہارا مقابلہ ہو ان کے خلاف جو اسلحہ سب سے زیادہ مؤثر ہو اس اسلحے کو مہیا کرو اور دوسرا محمل یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہتھیار سب سے زیادہ مہلک ہو اس ہتھیار کو حاصل کر لو عہد رسالت میں سب سے زیادہ مہلک ہتھیار تیر تھا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی سیکھنے اور تیر کمان کی حصول کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے موجودہ دور میں ایٹمی قوت ہونا بہت بڑا سمجھیے کہ ایک مارکا ہے ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو سلامت رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑھتا طاف فرمائے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور اس میں جس جس نے بھی مدد کی اور اللہ تبارہ کا وطالع ایٹمی قوت کے ذریعے سے اپنے محبوب علیہ السلام کی رحمت کاملہ سے مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق فرمائے اور تمام مسلمان ممالک کی اللہ تعالی حفاظت بھی فرمائے ہماری ایٹمی قوت کی بھی حفاظت فرمائے اور وطن عزیز کی انچ, انچ کی حفاظت فرمائے تو اس دور میں چونکہ تین اندازی سب سے زیادہ مہلک ہتھیار ایک طرح سے سمجھا جاتا تھا تو دیکھیے اس پر کتنی حدیثیں ہیں حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ صلاح کو منبر پر جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سنا جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا و عید الحم مست اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت بن پڑے تو سرکار علیہ السلام اس کی تفصیل میں یہ فرما رہے ہیں کہ سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے تین دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان قریب تمہارے لیے زمینیں فتح کی جائیں گی اور اللہ تمہیں کافی ہوگا اور تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ کھیلنے سے عاجز نہ ہو حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تیر اندازی کو سیکھ کر پھر اس کو ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں فرمایا اس نے نہ فرمانی کی حضرت سلمہ بن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک جماعت کے پاس سے گزرے وہ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے کہ کس کا تیر نشانے پر پہنچتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو اسماعیل تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے باپ تیر انداز تھے تم تیر مارو اور میں بنو فلان کے ساتھ ہوں تو ان میں سے ایک فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تم کیوں نہیں تیر مارتے انہوں نے کہا ہم کیسے تیر ماریں حالانکہ آپ ان کے ساتھ ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم تیر مارو میں تم سب کے ساتھ ہوں سبحان اللہ تو اسلحے کے استعمال کی تربیت حاصل کرنا فرض کفایا ہے اور کبھی یہ فرض عن بھی ہو جاتا ہے جب جہاد فرض ہوگا تو اسلحے کا سیکھنا بھی فرض ہو جائے گا ویسے یہ فرض کفایا ہے ظاہرہ کے ہمارے فوجی حضرات جو ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس کو سیکھتے ہیں اور اس پر جو حکم ہے شریعت مطالعہ کا اس پر عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے میرا پاک پروردگار عز و جل ارشاد فرما رہا ہے آئٹ نمبر 61 وَإِن جَنَحُ لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَقَّلْ على الله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور اگر وہ سلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو اور اللہ پر بروسہ رکھو بے شک وہی ہے سنتا جانتا اس آیتِ مقدسہ میں اللہ تبارت و تعالی جلہ جلالہ نے جو ہے وہ سلح سے متعلق ترغیب انشاد فرمائی ہے اور رب کریم نے یہ فرما دیا ہے کہ تم میں سے اور اگر وہ تمہیں اور اگر وہ صبح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو اور اللہ تبارک و تعالی جلد جلال پر جو ہے وہ بھروسہ کرو بے شک وہی ہے سنتا جانتا تو یہ بڑا واضح حکم ہے پاک پرور دیکار جلدا کریم کا اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جو ہے اپنے اس حکم کے مطابق صلح کی ترغیب جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا و ان يريد يريد ان يخدعوا ف هو الذي أوجدك بنصره وبالمؤمنين اور اگر وہ تمہیں فرید دیا چاہیں کبھی اللہ تمہیں کافی ہے وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا حکیم اور ان کے دلوں میں میل کر دیا اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے ان کے دل نہ ملا سکتے لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے بے شک وہی ہے غالب حکمت والا سبحان اللہ پھر فرمایا یا مین البین غیب کی خبریں بتانے والے اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہیں جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہیں اس سے پہلے دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ جب کفار آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرے ہیں محبوب تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور اس آیت میں اللہ نے مطلق محبوب علیہ السلام کی مدد کا وعدہ فرمایا یعنی وہ ہر حال میں آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو اللہ کافی ہے آپ دین اور دنیا کی ہر ضرورت میں صرف اس پر نظر رکھیں اور آپ کے لیے وہ مومنین کافی ہیں جنہوں نے آپ کی تباہ کی یہ آیت غذبۂ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور مومنین سے مراد انصار ہے لیکن درج ذیل روایت اس کے خلاف ہے تاہم یہ روایت شدید ضعیف ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ انتالیس مرد اور عورت اسلام لا چکے تھے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو اس وقت جو ہے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ صلاح و السلام کو جو ہے یہ خوشخبری ارشاد فرمائی تو چالیس عادت پورا ہو گیا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنی تو یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ شدید غعیب ہے لیکن باہر خزائن العرفان میں بھی اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت سعید بن ضبیر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے یہی روایت جو ہے مفسر قرآن صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی ہے تو بہرحال اس مفسرین نے یہ آیت مبارکہ بھی حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فضیلت میں بیان فرمائی ہے اور اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ارشاد خدا بندی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے آئس نمبر 65 اور 66 قلابت کروں گا اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اگر تم میں کے بیس صبر والے ہوں گے دو سو پر غالب ہوں گے اور اگر تم میں کے سو ہوں تو کافروں کے ہزار پر غالب ہوں گے غالب آئیں گے اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے الان الف اللہ علیم انگل اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرمائی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو تو اگر تم میں سو صبر والے ہوں دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں کہ ہزار ہوں تو دو ہزار پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے مسلمانوں پر تختیب کر کے مشکل حکم کو منسوخ کرنا اللہ رب العزت کا اس امت پر کتنا کرم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے 20 صبر والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے تو ان پر یہ فرض کر دیا گیا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے سے نہ باغے اور 20 مسلمان دو سو کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اب اللہ نے تم سے تقسیف کر دی ہے تو یہ فرض کر دیا گیا کہ سو مسلمان دو سو کافروں کے مقابلے سے نہ باغیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اگر تم میں سے بیس صبر والے ہوں تو وہ دوستوں پر غالب آ جائیں گے تو یہ بات مسلمانوں پر شاخ گزری کیونکہ ان پر یہ فرض کر دیا گیا کہ ایک دس کے مقابلے سے نہ بھاگے تو پھر تقسیف کا حکم آ کہ اب اللہ نے تم سے تقسیف کر دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے بس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو کافروں پر غالب آ جائیں گے تو ان آیتوں میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ خوش دلی ثابت قدمی بہادری اور صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں حتیٰ کہ شروع میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایک مسلمان دس اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرے پھر اللہ نے اس حکم میں تختی فرما دی اور ایک مسلمان کو دو کافروں سے لڑنے کا مکلف کیا اور دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں پر یہ فرض دیا گیا ہے کہ وہ فرار نہ ہوں اور جب ان کا دشمن ان سے دگنا ہو تو اس کے مقابلے میں ان کا باغنا حرام ہے یہ آیت اگرچہ سورتم خبر ہے لیکن اس سے مراد امر ہے اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے اس فائد سے امر مراد ہونے پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں بعد میں تخفیف فرما دی اور تخفیف اس کام میں ہوتی ہے جس کا حکم دیا گیا ہو خبر میں تخفیف نہیں ہوتی مسلمانوں کو جس کام کا پہلے حکم دیا گیا تھا تخفیف کر کے اس حکم کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا تو یہ اس بارے میں چند باتیں ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک آیت مقدسہ کے ضمن میں آپ کو تفصیلی نکار بتاتا چلو تاکہ جو بھائی توجہ سے سنتے ہیں جن کو شوق ہے تو ان کے لیے ایک یہ علمی خزانہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے مجموعہ اظہار کی بھی بخشش فرمائے آمین چنانچہ آیت نمبر سڑسٹھ اور اڑسٹھ ان دو آیتوں کی تلاوت سماج فرمائیں ماں کانبی جنونا لہو اثرا فلب ترین عزیز الحقیم کسی نبی کو لائک نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون بہا خوب نہ بہائے ان کا خون خوب نہ بہائے تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس پر تم پر بڑا عذاب آتا یہ دو آیتیں ہیں جناب عالب اس میں دیکھیے پہلی آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیں کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خون نہ بہائے کیا مراد ہے اس سے اس سے مراد یہ ہے کہ قتل کفار میں مبالغہ کر کے کفر کی ضدت اور اسلام کی شوقت کا اظہار نہ کرے شان نظور مسلم شریف وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ جنگ بدر میں ستر کافر قید کر کے حضور علیہ علیہسلام کے حضور لائے گئے حضور نے ان کے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا آپ کی قوم و قبیلے کے لوگ ہیں میری رائے میں انہیں فضیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی کی اور کیا عجب کہ اللہ ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی کہ ان لوگوں نے اے محبوب آپ کی تقزیب کی آپ کو مکے میں نہ رہنے دیا یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں اللہ نے آپ کو فدیے سے غنی کیا ہے حضرت علی مرتضی کو عقیل پر اور حضرت حمزہ کو حضرت عباس پر اور مجھے میرے قرابتی پر مقرر کیجیے کہ ان کی گردنیں مار دیں آخر کار فدیہ ہی لینے کی رائے قرار پائی اور جب فدیہ لیا گیا تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کسی نبی کو نہیں کہ کو زندہ جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اب اس میں آخرت کے چاہنے سے متعلق جو فرمایا گیا یعنی تمہارے لیے آخرت کا ثواب جو قتل کفار و اعزاز اسلام پر مرتب ہے یہ مراد ہے تو بہرحال پھر اگلی آیت میں فرمایا اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کا مان لے لیا ہے ان پر تمہیں عذاب آ جاتا تو اب یہ مشورہ تو میں نے آپ کو بتا دیا صحابۂ کرام علم کا حضرت شیخین کی رائے میں اختلاف ہونا یہ بھی آپ لوگوں نے مطلب کہ ہے وہ سن لیا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فضیہ لینے کی رائے کو جو ترجیح دی ہے اس پر یہ کتاب متوجہ ہوا معاذ اللہ لیکن یہ تقریر سب ان واطل ہے یہ تفریح سب ان واطر ہے یہ کتاب ان با صحابہ کی طرح متوجہ ہے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے جنہوں نے مال دنیاوی کی تمام فدیا لینے کی رائے دی تھی اللہ نے انہی کو تنگی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخر ارادہ فرماتا ہے اور قدیم الاسلام صحابہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سبیا لینے کی رائے دی تھی وہ آخرت کی وجہ سے دی تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ان کی آخرت سنور جائے اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو مادی اور افرادی قوت حاصل ہوگی اور حدیث میں جس عذاب کا ذکر ہے وہ بھی اگر نازل ہوتا تو انہی پر نازل ہوتا اور رسول اللہ اور حضرت صدیق کے اکبر کا رونا بھی انہیں اصحاب پر نزول عذاب کے خوف کی وجہ سے تھا تو یہ مطلب اس آیت پاک سے متعلق معاملہ ہے امید ہے ان تبارک و تعالی یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے چنانچہ اللہ تبارک تعالی جل جلال ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر جو ہے وہ سڑسٹھ ہوئی تھی مزید ارشاد فرمایا گیا کو کھاؤ جو غریمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ اور اللہ سے ڈڑھتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا ایوہاں نبی کل من فی ایدیکم من الاسران یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن یؤتیکم خیرن مما اخد منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم اے غیب کی خبریں بتانے والے جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہے ان سے فرماؤ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دیا جائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب اس میں دیکھیے جو پہلی آیت میں فرمایا گیا تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ اب اس سے مراد کیا ہے کہ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو اصحاب نبی نے جو سیے لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے اس پر یہ آیت حاضر ہوئی ہے فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمتیں حلال کی گئی ہیں انہیں خال ہو صحیح ہے حدیث میں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے غنیمتیں حلال کی ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی تھی اور پھر یہ بھی فرمایا گیا اے غیب کی خبریں بتانے والے جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ شان نزول کیا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نازر ہوئی جو حضور علیہ السلام کے چچا ہے یہ کفارے قریش کے ان دس سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی اور اس خرچ کے لیے بیس اوکیا سونا ساتھ لے کر چلے تھے لیکن انہی کے ذمہ جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور کتاب میں کھانے کھلانے کی فرصت اور مہلت نہ ملی تو یہ بیس اوکیا سونا ان کے پاس بچ رہا جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی یہ سونا ان کے فریے میں محسوب کر لیا جائے مگر محبوب علیہ السلام نے انکار فرمایا ارشاد فرمایا جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی اور حضرت عباس پر ان کے دونوں بتیجوں عقیل بن ربی تاغی اور نوقت بن حارث کے فدیہ کا بار بھی ڈالا گیا تو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ سے اس حال میں مجھے چھوڑیں گے کہ میں باقی عمر کو سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے زخم کیا ہے اور تم ان میں سے کہ... تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں مجھے کیا حادثہ تو شادی مگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے اور عبداللہ اور اللہ کا اور فضل اور کسم کا انہیں سب ان کے بیٹے تھے تو حضرت عباس نے عرض کیا آپ کو کیسے معلوم ہوا تو سرکار نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے جس پر حضرت عباس نے عرض کی میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا اور حضرت عباس نے اپنے بتیجوں کیل نسل کو حکم دیا اور وہ بھی سلام لائے اللہ اکبر دیکھیے اپنی زوجہ کو سونا دے کر آئے ہیں انہوں نے اس سونے کو دفن کیا ہے لیکن دیکھیے میرے آکوسلام کی نظر نبی کی آنکھ غیب کا پردہ چیر دیتی ہے غیب سے اللہ تبارک و تعالی جل جلال کی طرف سے انہیں جو ہے وہ الحمد انبیاء کرام کو علوم عطا ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس جو سونا چھپا کر آئے ہیں میرے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بھی خبر ارشاد فرما رہے ہیں الحمد الحمد الحمدللہ میرا پاس نمبر ستر جو ہے وہ ہو گئی اب کی خبریں بتانے والے جو کہ تمہارے ہاتھ میں ان سے فرما دو جی آیت نمبر جو ہے وہ ستر سماج فرما من یافر یا کم خیری رنگ ای غیب کی خبریں بتانے والے جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ان سے فرماؤ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں یہ بلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اس کی زیون میں ہی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی ان کا یہ واقعہ بیان کیا اور جو کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیر پر دلالت کرتا ہے چنانچہ آیت نمبر اکتر اور بہتر کی تلاوت سماپت فرمائیں فقد خان من قبل فأمتن مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الحکیم اور اے محبوب اگر وہ تم سے دگا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں جس پر تمہیں اس نے تمہیں اتنے تمہیں تمہارے قابو میں دے دیے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے مراد کیا ہے اس سے کہ اے محبوب اگر وہ تم سے دگا چاہیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت گویا کے فرما رہا ہے کہ وہ قیدی تمہاری بیعت سے پھر کر کفر اختیار کر کے اگر دگا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے تمہارے قابو میں دے دیے جیسا کہ وہ بدل میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے گرفتار ہوئے آئندہ بھی اگر ان کے اتوار وہی رہے تو انہیں اسی کا امید امیدوار رہنا چاہیے پھر ارشاد فرمایا گیا اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا وناصروا اولئك وعدهم اولياء بعد الذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان ترجمہ تنظلی مانے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہیں ان کا تلقہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے مگر ایسی قوم پر کے تم نے ان میں موازرہ ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے سبحان اللہ دیکھیے اس ساحت مبارکہ میں عہد رسالت میں مومنوں سے متعلق فرمایا گیا کہ بے شک جو لوگ ایماندار اور جنہوں نے ہجرت کی اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یاد رکھیے اس سورت کی آخری آئے اللہ نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لانے والوں کی چار قسمیں بیان جو ہیں وہ فرمائی اور بیان جو ہیں فرمائی ہیں اور ان کی وہ قسم کیا ہے کہ مہاجرین اولین اس کا ذکر آئے نمبر بہتر کے اس حصے میں ہے جو کہ سلی دلہ فرمایا گیا پھر انصار پھر جن مومنین نے صلاح الدیہ کے بعد ہجرت کی ان کا ذکر اور پھر چوتھے وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ تک ہجرت نہیں دی تو یہ چاروں کا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرما دیا مہاجرین اب وین کی دیگر مہاجرین اور انصار پر فضیلت ہے یہ مسئلہ بہر یاد رکھیے گا اور مہاجری اور انصار کے درمیان پہلے وراثت کا مشروب پھر منسوخ ہونا کیونکہ پہلے مطلب یہ تھا پھر منسوخ ہو گیا معاملہ وراثت سے متعلق یہ ایک بے مثال واقعہ ہے جو کہ انصار صحابہ کی جو ہے وہ انحصار پر مبنی ہے کہ انہوں نے مہاجرین صحابہ کے لیے جس جذبے کا اظہار کیا اللہ و اکبر کبیرا اللہ اکبر کبھی کوئی دنیا میں ایسا شخص اس کی مثال نہیں دے سکتا یہ حقیقت ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے بَعْدُهُمْ بَعْدُ إِلَّا فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ قبیر اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے بارش ہے ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنا اور بڑا فساد ہوگا دیکھیے مکے بھی ہی اس میں فرمایا گیا کہ کافی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں جنہیں ان کے اور مومنین کے درمیان وراثت نہیں اس حال سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو کفتار کی موالات و موارثت سے منع نہ کیا گیا ہے اور ان سے جدا رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور مسلمانوں پر باہم میل جول رکھنا لازم کیا گیا اور یہ تو فرمایا گیا کہ ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنا اور بڑا فساد ہوگا یعنی اگر مسلمانوں میں باہم تعاون و تناسر نہ ہو اور وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت نہ بن جائے تو کفار کبھی ہوں گے مسلمان ضعیف ہوں گے اور پھر یہ فتنا ہے پھر یہ فساد ہے چنانچہ میرا پاک پروردگار پرور ارشاد فرما رہا ہے آئی نمبر چوہتر آمَنُوا فی سبیل اللہ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ <تَرِينَ> اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے بخشی شاید ہزرت کی روزی ہائے ہائے کیا بات ہے مدینے کی سبحان اللہ یہ ذرا توجہ سے دوبارہ ترجمہ سنے میں بالکل آہستہ آہستہ ترجمہ آپ کو سناتا ہوں عاشق ماہر رسالت سیدی امام اہل سنتا اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے کیا بات مہاجرین اور انصار کی تعریف و توصیف کیا بات ہے کیا بات ہے اس آیت پر کسی نے اعتراض کیا کہ اس آیت میں تکرار ہے کیونکہ آیت نمبر بہتر میں بھی یہ مضمون فرمایا گیا تھا تو جواب یہ ہے کہ آیت نمبر بہتر سے مقصود یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ولایت کو بیان کیا جائے اور اس آئت سے مقصود یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار کی تعریف و توسیف کی جائے کیونکہ ان کا ایمان کامل ہے اور یہ برحق مومن ہے مہاجرین اولین نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا عزیز و اقارب کو چھوڑا مال و دولت اور مکانوں اور باغات کو چھوڑا اسی طرح انصار نے بھی محبوب باق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے اپنے دیدہ و دل کو فرش راہ کیا سبحان اللہ وینو معکم فلا من کم و عد الرحم بادان یہ سورہ انفال شریف کی آخری مقدسہ اور جو بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تم ہی بیٹھے ہیں اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے سبحان اللہ انہیں تمہارے ہی حکم میں اے مہاجرین و انصار مہاجرین کے کئی طبقے ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینے کی وہ کی انہیں مہاجرین اولین کہتے ہیں کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے ابشے کی طرف ہجرت کی پھر مدینے کی طرف انہیں اصحاب الحجرتین کہتے ہیں بعض وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے قبل ہجرت کی اصحاب ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں تو پہلی آیت میں مہاجرین اولین کا ذکر اور اس آیت میں صحاب ہجرت ثانیہ کا ذکر ہے اور یہ جو فرمایا گیا کہ استعمال ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں تو اس آیت سے توارث الحجرت منسوخ کیا گیا زبیل ارحان کی وراثت ثابت ہوئی یہ یہاں پر جو ہے وہ معاملہ ہے جو کہ ہم نے الحمدللہ للہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اور ہجرت کی تعریف اور ہجرت کے متعلق جو ہیں وہ کئی حدیثیں ہیں اس زمن میں بیان کی جا سکتی ہیں چلے سماپت فرمائیں دیکھیے اس آئے سے مراد کیا ہے صحابہ کی جو کیٹیگریز ہیں ہجرت کے اعتبار سے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت نہیں ہے لیکن رہاد اور نیت ہے اب ظاہر ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر ہجرت کس چیز کی حضرت مجاشر بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی حضرت مجاہد کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا یہ مجاہد ہیں جو آپ سے ہجرت پر بیعت کریں گے آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن میں اس کو اسلام پر بیعت کروں گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کے توبہ منقطع نہ ہو اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو یہ میرے آسام مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہجرت کے معنی کیا ہے آئیے اس پر بھی کچھ بات چیت کر لیتے ہیں کیونکہ سورہ انفال کی آخری آیت مقدسہ ہم نے کر دی ہے آج اللہ کے فضل سے الحمدللہ سورہ انفال مکمل ہوئی اب سورہ توبہ سے کل ہم درس قرآن کا آغاز کریں گے تو ہجرت کے معنی کیا ہے حدیث میں ہے کہ حدیث میں ہجرت کا بہت زیادہ ذکر ہے ایک حدیث میں ہے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو مطلب جو ہے وہ یہ حدیث پیش کی ہے ہجرت کا لغوی معنی وصل کی ضد ہے وصل کہتے ہیں ملنا نہ ملنا ہجرت یعنی وصل کی ضد یعنی فراق پھر اس کا غالب اطلاع ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف نکلنے اور دوسری زمین کی خاطر پہلی زمین کو ترک کرنے پر کیا جانے لگا ہجرت کی دو قسمیں ہیں ایک ہجرت وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور ان کے مالوں, کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس اپنے اہل و عیال اور مال چھوڑ کر آ جاتا اور ان میں سے کسی چیز کی طرف رجوع نہ کرتا اور جس جگہ ہجرت کی تا حیات وہی رہتا اور نبی پاک علیہ السلام اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اس جگہ مر جائے جہاں سے اس نے ہجرت کی تھی اسی بنا پر آپ نے حضرت ساکھ بن خولہ کی مکہ میں موت پر افسوس کیا وہ حج کے لیے مدینے سے مکے آئے اور وہیں فوت ہو گئے تھے اور جب آپ مکے میں آئے تو آپ نے دعا کیا اللہ ہمیں مکے میں موت نہ دینا اور جب مکہ دارال اسلام بن گیا تو وہ مدینے کی طرح ہو گیا اور ہجرت منقطع ہو گئی یہ تو یہ ہجرت ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو دیہاتیوں نے ہجرت کی اور مسلمانوں کے ساتھ وزبات میں شریک ہوئے یعنی بدوی بدوی کہاوہ لیکن انہوں نے اس طرح کے افعال نہیں کیے جس طرح پہلے ہجرت کرنے والوں نے کیے تھے بس وہ مہاجر تو ہیں لیکن مہاجرین اولین کے فضیرت میں داخل نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہجرت اس وقت تک منتط نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ منتط نہ ہو اس سے مراد یہی ہجرت ہے اچھا تو یہ ہجرت سے متعلق معاملہ ہے اب ہجرت سے متعلق احادیث بھی ہیں اور علامہ بدر العینی رحمت اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ بھی روایت فرمائی ہیں اور صاحب یہ بھی فرما دیا کہ جن احادیث میں فتح مکہ کے بعد ہجرت منقطع ہونے کا بیان ہے وہ صحاح کی احادیث ہیں اور جن احادیث میں قیامت تک ہجرت باقی رہنے کا ذکر ہے وہ سنن کی روایت ہیں اور سہا کی احادیث کو سنن کی روایات پر ترجیح ہے اور فتح مکہ کے بعد ہجرت کے منسوخ ہونے کی وجوہات کیا ہیں علامہ ابن حجر کلانی لکھتے ہیں کہ علامہ خطابی وغیرہ نے کہا کہ ابتدا ان اسلام میں مدینے کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا کیونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور انہیں جمعیت کی ضرورت تھی لیکن جب اللہ نے مکہ فتح فرما دیا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو مدینے کی طرف ہجرت منصوب ہو گئی اور تبلیغ اسلام اور دشمن سے موتافی کے لیے جہاد کی فرضیت باقی رکھی گئی جو شخص دارالکر میں اسلام لائے اور اس سے نکلنے پر قابل ہو اس کے حق میں ہجرت اب بھی باقی ہے کیونکہ سنن نسائی میں حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ مشرق کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے کسی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ مشرقین سے علیحدہ نہ ہو جائے اور سنن ابو دود نے حضرت سامورہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرقین کے درمیان رہتا ہے یدید ان لوگوں پر محمود ہے جن کو یہ خدشہ ہو کہ اگر وہ دار القفر میں رہے تو ان کا دین خطرے میں پڑ جائے گا تو یہ بڑا لمح فکریہ ہے دین کو اگر خطرہ ہو تو دارالقفر میں یا دارالحرب میں نہیں رہا جائے گا ہجرت الا اللہ کی طرف ہجرت کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رضا الہی میں اس طرح ڈھال لے کہ اس کے دل میں ہر کام کا محرک اور داعی اللہ کا حکم ہو اور طبعی تقاضے شرعی تقاضوں کے مظہر ہو جائیں حتیٰ کہ وہ اس منزل پر آ جائے کہ اس کا کھانا پینا بھی اس نیت سے ہو کہ چونکہ اللہ نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے اس لیے کھاتا پیتا ہوں ورنہ اس کو لاکھ بھوک اور پیاس لگتی وہ کھانے پینے کی طرف التفاق نہ کرتا اس مقام کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کے ہر کام کی نیت اور جذبہ یہ ہو کہ چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ اس کام کو کر رہا ہے اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو خاص کچھ ہوتا وہ اس کام کو نہ پر کرتا تو اسی مرتبے کو اللہ نے صب رسول اللہ سے تعبیر کیا ہے فرمایا ہے اور آکا علیہ السلام نے اسی مقام کی طرف اس حدیث میں ہدایت دی ہے اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ یہ ہے مراد تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمد للہ الحمدللہ الحمد میں کے بارے میں آج ہم نے سورہ انفال شریف مکمل کر لی ہے انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو کل جب ہم پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے نو بجے درس قرآن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک کا تعالی سورہ توبہ سے متعلق درس کا آغاز ہوگا سورہ توبہ سے متعلق تفصیل قرآن کا انشاءاللہ آغاز ہوگا میری کوشش ہے کہ ایک ایک آیت مقدسہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں اس کوشش میں جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں بہرحال زیادہ قوالت میں بھی نہیں جاتا بہت مختصر بھی نہیں کوشش کرتا ہوں ہر آیت کی تفصیل بیان کرتا چلو الحمد للہ سورہ توبہ کی تفصیل ہم کل سے شروع کریں گے دسویں سپارے سے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ مکمل کر سکیں انشاء اللہ و ملینا بلا المبین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سوانا بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں تو ابھی آپ بھائی نا شریف پلے فرمائیں انشاء اللہ تعالیٰ میں تقریباً پانچ دس منٹ میں حاضر ہوتا ہوں اور پھر ان شاء اللہ اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو جوابات دینے کی کوشش کروں گا ورنہ پھر چند مسائل در کے فکر کے موضوع پر آپ کے سامنے پیش کروں گا تو کوئی بھائی تشریف لے آئے اور نعد پلے کر دیں تقریباً دس منٹ میں میری حاضری انشاءاللہ ہوتی ہے تو ہینڈ ریز کریں جب ہم دس کو بالکل اختتامی کلمات کر رہے ہوں ادا کر رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی بھائی ہینڈ ریز کر لیا کریں نا شریف پلے کرنے چاہیے اللہ لیے اللہ کوئی بھائی ہیں جو نا شریف پلے کر سکے اتنا سا وقت ہے کسی کے پاس کہ کوئی نا شریف پلے کر دے یہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا خوشی فلائیے